محمد قرآن کریم کی دوسری مبارک سور بقرائے یہ سورت سور پاتحات سے ربط اور تعلق رکھتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ سورہ فاتحہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اور جن مور کا تذکرہ ہوا ہے یہ قلبی بیماری اور روحانی بیماریوں کے لیے علاج کی حیثیت رکھتے ہیں اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام شاق بھی ہے یعنی شفا بخش صورت شفا دینے والی صورت تو جب شفا حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو گویا کہ سورہ فاتحہ دوا تھی اور سورہ بقرہ جو ہے یہ غذا کی حیثیت رکھتی ہے اور سور فاتحہ میں جو بیان ہوئے تھے وہ اجمالی طور پر بیان ہوئے بقرہ میں ان مضامین کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے تو اس طرح سے بھی سوریہ بقرہ کا سوریہ فاتحہ سے ایک تعلق ایک ربط ہے سوریہ بقرہ میں چالیس رکو ہیں اور کوئی رکو ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے روحانی اور جسمانی زندگی کے حوالے سے بیان نہ ہو سورہ بکلا کے جو رکوعات ہیں ان میں کسی رکو میں تو ایمان کا ذکر ہے اور کسی رکو میں احکام کا ذکر ہے کسی رکو میں عبادت کا ذکر ہے اور کسی صورت میں جو ہے غذاؤں کا تذکرہ ہے گھریلو زندگی کا تذکرہ ہے طلاق اور بچوں کی پرورش سے متعلق احکام تو اس طرح سے سورہ سورہ میں فاتحہ کے جو مضامین تھے ان کی تفصیل جو ہے اور سورہ فاتحہ میں جس طرح سے کہ اللہ تبارک بکانہ نے ربوبیت کا ذکر فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین فرما کر تو سورہ فاتحہ میں اس کی تفصیل اس طرح سے بیان ہوئی کہ کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان سے پانی برسا کر طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا فرمائے ہیں اور من و ہم نے کسی قوم پر اتارا تو یہ اس طرح سے سورج بخاران مضامین کی تقسیل ذکر ہو رہی ہے سورج فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہیت کا ذکر تھا تو سورہ فاتحہ میں اس کا تفصیلی ذکر اس طرح سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے بارے میں کہ جنہوں نے ان کی اس کی فکر مدولی کی نا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تو اس طرح سے ان کی گرفت فرمائی تو اس طرح سے اس اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت کا ذکر ہوا پھر سورہ فات میں یہ دعا مانگی گئی تھی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جو انعام یافتہ ہے جن پر انعام ہوا ہے سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام میں خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اسی طرح سے دوسرے پیغمبروں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے اور آخر میں سورہ فاتحہ کی یہ دعا کی گئی تھی کہ یا اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچا اور ان لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھ کہ جن پر تیرا مذہب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے تو سورہ بقرہ میں فرعون وغیرہ نمروت اسی طرح سے یعنی جو نافرمان اور گمراہ لوگوں تھے گمراہ لوگ تھے ان کا ذکر فرمایا ہے اور ان پر جو اس کی گفٹ ہوئی ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کا تعلق اور ایک طرح سے رکھتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب تک آپ نے رہائش رکھی اور مکہ المکرمہ میں جب تک آپ جلوہ گر رہے تو آپ جانتے ہیں کہ کفار اور مشرقین سے مقابلہ رہا ہے بے دینوں سے جو مقابلہ رہا ہے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں تو یہاں یہودیوں کی آبادی بہت تھی یہودی کثرت سے آباد تھے یہود و نثارا کی یہاں پر آبادی تھی تو یہ سور بقرا مدینہ میں نازل ہوئی ہے تو یہاں یہ جو لوگ تھے یہ اپنے علم میں مشہور تھے اور اسی حوالے سے ان کی عزت بھی کی جاتی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلام کا یہ سورج اہل مدینہ پر طلوع ہوا اور سلگنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر پر اس کی روشنی پھیلی پہ اولن اور ابتدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر اسلام کا جب پیغام دیا تو سوائے چند لوگوں کے باقی تمام جو تھے اس اعلان کو سن کر تعصب میں مبتلا ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کے در طے ہو گئے تو اس طرح سے یہاں مدینت المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چار قسم کے لوگوں سے مقابلہ مقابلے کا سامنا کرنا ہوا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور جوہلا سے اور منافقین سے اور منافقین یہ وہ تھے کہ جو خفیہ طور پر مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کا جو سرزنا تھا وہ تھا عبداللہ بن اوبئی تو یہ منافق اور اس کے کچھ حواری ایسے سرگرم عمل ہوئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں اور اہل اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی تحقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اور منافقین کی ایک یہ بھی بات تھی کہ یہ کچ بحسی بہت کیا کرتے تھے بات بات پر جناب ٹوپنا اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیرا کرنا شب و روز کا ان کا مشغلہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا مدینہ منورہ میں نزول فرمایا اور اس کو نازل کرنا شروع کیا اس لیے کہ تاکہ ان بے کی سرکوبی کی جائے اور ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیا جائے تو یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی حادیث مبارکہ میں اس سورہ مبارکہ کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ ہم میں سے جس کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد تھی لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے کہ ان کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہے اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور بقرہ قرآن کریم کے لیے ایسی ہی ہے جیسا کہ اونٹ کے لیے کوہان یعنی جس حضور میں خوبصورتی اور اس کی تزئین اور اس کی آرائشگی کو سمجھانے کے لیے کوہان کے اونٹ سے تشویری یعنی جس طرح سے اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہے اسی طرح سے بلا تشبیری تمسیل قرآن کریم کی خوبصورتی بھی ہے سورہ بقرا سے ہے اور ایک حدیث میں شاید فرمائیں کہ تم نورانی اور چمکدار صورتوں کی تلاوت کیا کرو اور چمکدار اور نورانی صورتوں میں سے مراد یہ سورہ بقرہ اور سور آلیہ مراد ہے فرمائ کے جو شخص ان صورتوں کی تلاوت جمعے کے ہاتھ کو کرے گا فرمائیں کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں بادل کی طرح اپنے تلاوت کرنے والوں کو بٹایا کریں گی اور اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی سجدنا عمر بن خطاب خلیفہ خلیقم امیر المحین حضرت سیدنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تعلیم بارہ سال کی مدت میں تکمیل کی تھی بارہ سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی اس کے پورے اثرات و حقائق اور اس کی پوری جو ہے وہ تعلیم میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کو بارہ سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا تھا اور جب تک کی اور سور بقرہ کی تعلیم مکمل کر کر ہوئے تو اس خوشی میں ایک اونٹ ضبع کیا اور حضرات صحابہ کی اس خوشی میں دعوت کی تھی اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دینی کتب کے شروع کرنے اور اس کے ختم کرنے پر خوشی میں شیرینی کا اہتمام کرنا دعوت کا اہتمام کرنا یہ سنت صحابہ ہے سورہ بقرہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں تو یہ سورہ بقرہ ایسی جامع ہے کہ حضرت سیدنا ابن عربی رحمت اللہ کا فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ہزار احکام ہیں یعنی کثرت سے سورہ بقرا میں احکام بیان ہوئے ہیں اور جتنے احکام شریعہ سورہ بقرہ میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی صورت میں بیان نہیں ہوئے اور سب سے بڑی صورت ہے یہ اور اسی سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے ذکر ہوئی ہے اسے آیتیں مدعینہ کہتی اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو ان فائدوں میں سے ایک فائدہ بقرہ کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس گھر میں بقرہ کی تلاوت کی گئی وہ گھر تین دن تک سرکش شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بیان ذکر کیا گیا ہے کہ مسجد قفن کرنے کے بعد اس کے سراہنے اس سورہ مبارکہ کی پہلی ابتدائی آیت مفلحون تک پڑھا جائے اور قبر کے پائتی اس سورہ مبارکہ کا آخری رکو تلاوت کیا جائے یعنی لہنا وس مابا کے تو بہرحال یہ جو ہے سورہ بکرا کے حوالے سے گفتگو ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل کے بارے میں آئندہ درس میں عرض کیا جائے گا واپس روانہ میں حمدی لا سکتے ہیں